شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اور کتنی پڑی ہوئی باتیں ہیں اس کالا جب کہا ان کو ان کے بھائی نے کیا نہیں تم ڈرتے بے شک میں واسطے تمہارے رسول امیر رسول امین کا مقتضا کیا ہے حد تک اللہ کیون اور نہیں سوال کرتا میں تم سے یہ اخلاص ہے اوپر تبلیغ کے معاوضے کا نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر رب العالمین کے اطاۃ نہ یہ ان کی خاص بیماری کر کے علاوہ خاص بیماری تھی چوہر بازی کہ آتے ہو تم نروں کو جہان والوں سے اور چھوڑتے ہو اس کو کہ پیدا کیا آواز سے تمہارے رب تمہارے نے تمہاری بیو سے بالکہ تم قوم و حد سے بڑھنے والے کالو اناد قوم کہنے لگی البت اگر نہ رکا تو نہ الود تو ہو جائے گا تو کیسے نکالے ہوئے لوگوں سے تجھے علاقے سے نکال دیں کال انیل عمال استقامت لو فرمائے ہوئے میاں میں تمہارے کاموں سے بغض رکھتا ہوں نفرت ہے مجھے فرمائے بے شک میں تمہارے کاموں سے نفرت رکھنے والا ہوں رب, دعا کی اے رب نجات دو مجھ کو اور میرے متعلقین کو احل سے مراد کا لینا چاہے اپنا حال ہو یا دوسرے مومن ہوں نجات دو مجھ کو اور میرے متعلقین کو مما یا ملون ان کے کام کے وبال سے ان کے کاموں کے وبال سے وہی عذاب ناؤ سمر انابت نجات دی ہم نے اس کو اس کے مطالعے سب کو مگر ایک بڑیا رہ گئی باقی مادہ لوگوں سے سمت دمبر آخرین یہ انجام مخالفت ہلاک کیا ہم نے باقی سب کو وامترنا ایک کیفیت ہلاکت کہ برسایا ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کا می بارش پس برا برا تھا می ڈرائے ہوئے لوگوں کا وہ پتھروں کا تھا فیزاء اللہ ربا عزیز الرحیم یہ دلیل نکری نمبر پندرہ تم کیا کہتے ہوگ رہے ہو جاگ رہے ہو صاحب الحتل مر سلیم دلیل نکری نمبر سات جنگل والوں نے رسولوں کو یہ جنگل والے کون تھے جی قوم شاعر جن کے پاس صالح السلام غیر اے جنگل کو فارسی میں کہتے ہیں دشت عربی تو ایک ہوا نا تو فارسی میں کیا کہتے ہیں دشت کہتے ہیں تو جو جنگل میں رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں دشتی کہا کہتے ہیں جنگل والے تو میرے پاس کچھ دشتی پڑھتے تھے قوم ہے بلوچ دشتی پڑھتے تھے تو میں نے کہا جٹھلایا دستیوں نے رسولوں کو تو وہاں ان کا باپ آیا بیٹھا ہوا تھا وہ بھی ہنسنے لگا کہنے لگا چاہ دستوں نے جٹھلایا اور قرآنوں نے کیا, کیا؟ میں قورئی ہوں <laughs> تو زور سے دیکھنے کا دستیوں کی بات تو کر رہے قرآن میں نے کہا بھی قرآن تو دستیوں کی بات کر رہا ہے نا بھئی اصحاب احکا کا معنی فارسی میں کیا ہے دشتی دستی ہے جٹھلایا دشتیوں نے جنگل والوں نے رسولوں کو وہی ہے مدین اصا مدین جب کہا ان کو شعیب نے کیا نہیں ڈرتے تم بے شک میں واسطے میں رسول امین ہوں رسول امین کا مقتضا کیا ہے کہ ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو اور نہیں سوال کرتا یہ کیا ہے اخلاص اوپر تبلیغ کے معاوضے کا اس لیے اللہ تھا اس لیے کہ نہیں معاوضہ میں اوپر رب العالمین کے او فلقیل علاج امراض بڑی مارس تو شرکی تھی نا اس کے علاوہ اور بیماریاں تھی ان کا علاج بتا رہے ہیں اور بیماری کا تھی جی ایک قائل اور وزن میں کیا کرتے تھے کمی بیشی تاجر لوگ تھے اور پھر میں او پورا کرو اور نہ ہو تم گھٹانے والوں سے بینو اور تولو لو سات ترازو سیدھی کے میری طرف دیکھو ایسے ترازو سیدھی رکھا کرو تاکہ پورا حق ہو وہ کرتے ہیں ترازو پکڑے ہوئے डیبیو, डیبیو, डیبیو, डیبیو, ایسے, करو, <laughs> <laughs> اور وزن کرو ساتھ ترازو سیدھی کے اور نہ گھٹا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں نہ پھیلو زمین میں فساد کرنے والے ود تقل اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو وجود مقتضی ہے خالق سے ڈرو نا تو پیدا کرنا مقتضی ہے ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور مخلوق پہلے کو قالو اناد, اناد کے اندر اعتراضات شروع کر دیے کہنے لگے سوائے اس کی تو ہے جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے تو ات پہ کسی نے جادو کر دیا نمبر ایک اور نہیں تم اگر بشر ہماری طرح نمبر دو و سنو کا نمبر کتنی تین اور نہیں اور بے شک کہ ان جو ہے بمانا ان ہے اور بے شک گمان کرتے ہیں تو جھوٹوں سے کتنے نمبر تین خاص کے طلایا نہ کے نمبر 4 مطالبہ عذاب پس کیرا دے ہمارے پر ٹکڑے آسمان سے گرہ تو سچوں سے قال جواب شوائے کہنے کہ اگر رب میرا خوب جانتا ہے ساتھ اس کے ساتھ کرتے ہو پس جھٹلایا انہوں نے اس کو فخذهم انجام تکذی پس پکڑ لیا ان کو عذاب دن سائبان کے عذاب دن ساحبان کیا مانا صاحبان میری طرف دیکھو اوپر بادل چھا گیا کیا کالا اس سے دھواں نکلنے لگا پھر نیچے سے زلزلہ بھی آ گیا اور آوازیں بھی آئے کیونکہ پہلے پڑ چکے ہوئے ان کے اوپر دو عذاب تھے نیچے سے زلزلہ اوپر سے کیا ہولناک آواز اور تیسرا یہ عذاب ہو گیا کیا بادل چھا گیا اس سے دھوان نکنے لگا کہ زلہ بھی آ گیا سیحہ بھی آ گیا زلزلہ بھی آگیتین عذاب انہو کانا باقی وہ تھا عذاب دن بڑے کا ان فی ذالکل آیا ما کانا اکثر مومنین و انہا رب کا لہو گئے و انہو لتنزیل و رب العالمین اب قرآن کو مانو گے تو نجات ہوگی ان لوگوں نے انبیاء کو مانا نہ انبیاء کو مانا نہ ان کی کتابوں کو مانا تباہ ہوئے یا نہیں تم اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے پناہ میں آ جاؤ اس کو مانو بن تنزیل عالمین سمجھے جی تھا۔ فضائل قرآن دلیل بھائی لیکن یہ لکھتے جاؤ ذرا ان ہو کے نیچے کا لکھو منزل قرآن کیا ہے منزل تنزیل کے نیچے لکھو کیفیت نزول آہستہ آہستہ اترا یا اخبار کی رب العالمین کے نیچے کا لکھو گے منزل اللہ اتارنے والا نازل بھی روح الامین روح امین کے نیچے کا لکھو جی واسطہ تنظیل تنزیل کا واسطہ قلب کا قلب کا کے نیچے کا لکھو منزل علیہ وہ حضور کی دل پہ اترانا لِتَقُونَ من الْمُنزَرِينَ اس کے نیچے کہا لکھو حکماتِ انزیر کیوں نازل ہوا اس کی حکمات بِلِسَانِنْ عَرَبِيَ مُبِينَ اس کے نیچے کو لغتِ منزل کیا زبان منزل کی زبان کیا ہے انگریزی عربی یہ لغتِ منزل ہے آپ دیکھو بڑا عجیب طرز نہیں ہے غور کرو آپ فضائل قرآن اور دلیل واحد بے چائے قرآن آہستہ آہستہ اترائے رب العالمین سے لے, اس کو روح آہ فرشتہ لے آیا اوپر دل تیرے کے کیوں لایا تاکہ ہو جائے تو ڈرانے والوں سے کس زبان میں لایا سا زبان عربی کو جو واضح ہے وَإنَّهُ لَفِيزُ <أَبْوَلِين> دلیل, نقلی نمبر ایک. دلیل نقلی نمبر ایک قرآن کی صداقت کی دلیل یہ ہے قرآن کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں ہے یا نہیں وہ پہلی کتابوں میں ہے قرآن کی پیشین گوئی قرآن کی حضور کی دلیل نقلی نمبر ایک اور بے شک اس کی پیشین گوئی البتہ پہلی کتابوں میں ہے آوار دلیل نقلی نمبر دو پھر یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں کہ پیشین گوئی کیا ہے صحیح ہے علماء جانتے ہیں بنی اسرائیل کے پیشین گوئی کیا ہے صحیح ہے حضرت عبداللہ بن سلام کیا نہیں واسطے ان کے دلیل یہ کہ جانتے ہیں پیشین گوئی کو علماء بنی اسرائیل ورا نزل نہ ہو اناد منکرین ڈبلیو منکرین کی دینا یہ کہتے ہیں جی رسول عربی کیوں ہے وہ اللہ کے بندے رسول اگر عربی نہ ہوتا پش تو زبان بولنے والا ہوتا مانتے تو ہاں, ہاں. اسے تو زیادہ ڈر جاتے تو ہم انعت من اور اگر اتارتے ہم قرآن کو پر بعض اجمیوں کے پس پڑھتا اس قرآن کون پہ تو نہ تھے پھر بھی ایمان لانے والے کزال کا سلک نہ ہو تسلی خاتم المبیا اے محبوب آپ غمگین نہ ہوں اسی طرح داخل کیا ہم نے اس انکار کو نہ انکار کرنا اسی طرح داخل کر دیا ہم نے اس انکار کو بیج دل مجرمین کے نہ ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے یہاں تاکہ دیکھیں گے عذاب دردناک ہو لیکن جب عذاب آئے گا اس وقت ایمان پیدا دے گا نہیں بس آئے گا اس ان کے پاس اچانک اور وہ نہ رکھتے ہوں گے پھر کہیں گے حل نہل منظرون کیا ہمیں مہلت دی جا سکتی ہے تو کون محلت دے آف ابھی عذاب زاجر. کیا بس ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں آفر خبر دو اگر نفع دیں ہم ان کو چند سال چلو محلت بھی دے دیں ان کو چند سال کا دے دیں محلت بھی دے دیں اور پھر یہ ایمان نہ لائیں اور عذاب آ جائے تو محلت کوئی فائدہ دے گی ان کو نہیں دے گی مو خبر دے تو اگر نفع دیں ہم ان کو چند سال مہلت دیں پھر آج جائے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو کوئی فائدہ ہے ماغنانم کیا کام آئے گا ان سے ما کان جو نفع دیے جائیں جو تو کام نہیں آئے گا بنا خلقنا من کریاتن سنت اللہ فرمایا ہم ایسے عذاب نہیں دیتے ظالم نہیں ہیں ہم پہلے ڈراتے ہیں کیا نبی کو ان کے قاصر کو بھیج کے ڈراتے ہیں سنت اللہ اور نہیں حالات کہ ہم نے کسی بستی کو مگر واسطے ان کے ڈرانے والے تھے ذکر نصیحت کے لیے وما کلّہ ظالمین ہم ایسے ظالم نہیں کہ بغیر ڈرانے کے ایسے عذاب دیں وما طلب ضلعت بھی میرے عزیز یہ صداقت قرآن تھی یا نہیں صداقت قرآن قرآن کے فضائل اب قرآن کے اوپر شبہ تھا کافروں کا کہ یہ قرآن کہانا تھا کافروں کا کیا شبہ تھا یہ قرآن کیا ہے وہ بابا کان لوگ ہوتے تھے پہلے ان کے تابے کون ہوتے تم بتاؤ جن تابے ہوتے کہنو کے تابے کون ہوتے جن وہ کچھ آسمان کی خبریں کچھ ادھر ادھر کی جھوٹھی موٹھی کہنوں کو کے بتا دیتے اور کاہن لوگوں کو بتاتے پیر بنے ہوتے تھے تو حضور کے متعلق بھی کہا کافروں نے کہ یہ بھی کاہن ہے اس کے پاس پیشیاتی اور جنات آتے ہیں کہ شبھوں کو دور کیا جا رہا ہے سمجھی بات اب انمان لکھو ماتن الزلت ازالہ شب و کہانت مطالعے قرآن اضالہ شب کہانت متعلق قرآن قرآن کے متعلق جو کہانت کا شبہ تھا اس کو زائل کیا گیا ہے کہ کہانت کی باتیں کون لاتے جی شیتان سراپر سدا کرت قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے بھی سرا پر سدا کا. اور شیطان سرا پر نجاست شیطان کیا ہے تو شیطانوں کے لئے قرآن لائے وما تنظرت بھی شیعاتین چمجھے یہ ازالہ شب و کہانت اور نہیں لے آئے اس قرآن کو شیطان وما ینبغی لہم اور نہیں لائک واسطے ان کے امان نمبر ایک نہیں لائک واسطے ان شیعاتین کے کیوں لائک نہیں ویسے لئے کہ قرآن کیا ہے سرا پر صداقت و ہدایت اور شیاطین سرا پر زلالہ تو نجا ستایستی اون مانے نمبر دوسری بات یہ ہے کہ شیاطین کو طاقت ہی نہیں کہ قرآن لا سکیں اوپر جائیں گے تو جوتے لگتے ان کو یا نہیں وہ بمباری ہوتی ہے شیطانوں کو کیسے اوپر سے وہی لیں گے اور نہیں طاقت رکھ سکتے معنی نمبر دو اس لیے کہ وہ وہی سننے سے روک دیے گئے ہیں اللہ تمرائے مقبال میرے محبوب یا تو بھی سچا نبی تیری کتاب بھی کیا سچی ہے تو توحید کا اعلان کرو کھلے بند ہو کھلے بند توحید کا اعلان کرو سمرائے مکبال اور فرائض خاتم الانبیاء فرائض خاتم الانبیاء لکھو جی بس نہ پکار ساتھ اللہ کے معبود اور کو فریضہ نمبر ایک بس ہو جائے گا تو آزاد دی میں سے وہ ان زیر فریضہ نمبر کتنی دو اور ڈرا تو اپنے کنبے قبیلے کو جو تیرے رشتے دار قریب ترین ہے نا ان کا زیادہ حق ہے ان کو ڈرا واقف جناح کا یہ نمبر کتنی جی تین اور پست رکھ اپنے پہلو کو واسطے ان کے جو تابع ہیں تیرے مومنین میں سے جو مومن تیرے تابع ہیں نا ان کے لیے اپنا پہلو کیا رکھ پاس رکھ ان کے لیے سختی نہ کر نرمی کر نرمی سے پیش آ جیسے مجھے بھی حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ کس سے پیش آؤں نرمی سے محبت پیار سے آپ کا حال ہوا لیتا رہوں کہ مرغ کھاتے ہو دال کھاتے ہو فرور کھاتے ہو وہ لیتا ہوں حال یا نہیں لیتا لیتا رہتا ہوں نا <laughs> یہ بھی ہمارا فرض ہے فائن اصحاو کا یہ نمبر کتنی ہے جی چار یہ وقفید نمبر 3 تھا یہ نمبر لکھتے آؤ انزر نمبر دو وقفید نمبر تین فائن اصحاو کا نمبر چار پس اگر بے فرمانی کریں تیری کافر پس کہے میں بری ہوں اس سے کے عمل کرتے ہوتا ہوں و توقع نمبر کتنی اور توقع کر اس ذات پہ جو غالب ہے مہربان ہے اللہ ذی یراکا جو دیکھتا ہے تو اس کو جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے حضور ہے وہ تکلو بکفی ساج اور پھرنا تیرا کس کے اندر شاج دین کے اندر کیا منا پھرنا تیرا ساج دین میں حضور رات کو اٹھتے تھے دیکھتے تھے کہ کون کون تہجد پڑ رہا ہے کیا ہاں وہ ساج دین سیدھا کرنے والوں میں پھرتے تھے جائزہ لیتے تھے تو جب تو کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے اس وقت بھی اللہ تو اس کو دیکھتا ہے اور تو ساج دین میں پھرتا ہے اس وقت بھی اللہ تجھ کو دیکھتا ہے ایک معنی تو یہی ہے پھر نہ تیرا ساج دین میں غور کرنا دوسرا معنی ابن عباس کہتے ہیں پھر نہ تیرا ساج دین میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے آبا اجداد مباحد تھے حضور کے آبا اجداد کا تھے مباحد تھے کیونکہ آپ ان کے اندر پھرتے آئے یا نہیں وہ حضور کا نور منتقل نہیں ہوتا آیا جی نور نبوت منتقل ہوتا آیا او پر دادا, دادا سے ایسے منتقل ہوتا آیا تو ابن عباس فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس طرح کہ حضور کے آباج داجگاہ تھے ساجدین مومن تھے کہ حضور کا نور ان میں منتقل ہوتا آیا کرنا تیرا بھی ساجدین کے میں حوالہ پڑھتا ہوں وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ بعض آدمی جو ہے نا حضور کے والدین کے متعلق جرت کے ساتھ کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالد غلط فتوائے سے زور سے لگا دیتے ہیں وہ ہم نام ہی نہیں لینا چاہتے اب صلاح کا نام ہی نہیں لینا چاہتے ہم تو اتنا ادب کرتے ہیں تو علامہ روح المانی لکھتا ہے ذرا غور کرنا بھائی روح المانی تفسیر تحقیقی آئے یا نہیں وہ لکھتے ہیں کہ استد اللہ علی ایمان ابوائے سایہ سے دلیل نکالی گئی ہے کہ حضرور کے ماں باپ کیا تھے مومن تھے کما زہ بے کثیر آل سنت آہل سنت کے بہت سے اجلہ ہاں بڑے بڑے اقابرین اور کثیر اس طرف گئے ہیں ایمان کی طرف جب کثیر اس طرف گئے ہیں تو ہمیں یہ جرات کرنی چاہیے توقف تو کریں ہم خاموشی اختیار کریں سمجھے آ, میرا ہے توقف اس بارے میں لیکن رجحان اسی طرف ہے توقع رجحان اسی طرف, اس طرف ہے میرے عزیز یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سفتیں بیان کی گئی ہیں عزیز رحیم العزی جرا کہ نہ تکومو عزیز کے نیچے لکھو کمال قدرت اور رحیم کے نیچے لکھو کمال شفقت عزیز کمال قدرت رحیم کیا ہوئی اللہ زی کا کمال علم ڈبل -e شہید اللہ تعالی کو پر توکل کرو کیونکہ جو متوقع الح ہوتا ہے جس پہ توکل کیا جا اس میں کتنی سفتیں ہوتی ہیں تین اللہ میں تینوں صفتیں ہیں کمال قدرت کمال شہ کمال علم انحوث بے شک اللہ سننے والے جانور والے حال و قوم ووم تتیم جواب پہلے جواب کا تتیمہ وہ کیا کہتے تھے کہ نبی کریم ساسن کون ہے وہ کیا کہتے تھے حضور کے مطالعے کاہن ہیں اور قرآن کیا ہے ہے پر میں میرا پیارا نبی کاہن نہیں کیوں کہ کہنوں کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں شیطان بھی جھوٹے کاہن بھی کیا جھوٹے بےمان یہ تتیما جواب کیا خبر دوں میں تم کو اوپر اس کے کیا خبر دوں میں تو تم کو اوپر اس شخص کے جس پہ نازل ہوتے ہیں شیطان وہ کون ہے کہ کس پہ شیطان نازل ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اوپر ہر جھوٹے کے دروگو گو کا منع بد کردار گناہ گار وہ جو عامل بیٹھے ہوتے ہیں کاہن بیٹھے ہوئے جن نکالتے ہیں عورتوں کے یہ زانی نہیں ہوتے بدماش اور جھوٹ بھی بولتے ہیں کیا کہ بڑا چوڑا جن ہے خطرناک جن ہے بڑی مدت کے بعد چھوڑے گا جو حسین لڑکی ہو نا کہتے ہیں بڑی مدت کے بعد چھوڑے گا جلدی نہیں چھوڑے گا یہ نہیں کہ خود جن بنا بیٹھا ہے چوڑا جن آپ ہوتا ہے یل کون اسم کی طرف کان لگاتے ہیں اس کا منع غور سے سمجھو جھوٹے گناہ گار اور سم کا کیا منع شیتانو کی طرف کان لگاتے ہیں وہ کیسے کان لگاتے ہیں کسی عامل کے پاس آپ چلے جائیں نا تو وہ ایسے کرتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کان لگائے بیٹھا ہے کس کے ساتھ ان کو دھوکا دے رہا ہے کہ میں جن سے پوچھ رہا ہوں سب بےمانی ہوتی ہے شیطانوں کی طرف کان لگاتے اکثر ان کے جھوٹے ہیں وشورا بہم الخم دوسرے شبوں کا جواب پہلا شبہ کیا تھا قرآن کے متعلق وہ کیا کہتے تھے کہ حضور کاہن ہے نہ اور قرآن کیا ہے کہانہ دوسرا شبہ یہ تھا کہ حضور شاعر ہے کیا اور یہ قرآن کیا ہے شعر کی کتاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اکثر شعرا بھی بکواسی ہوتے ہیں اکثر شعرا کیا ہوتے ہیں بکواسی بائیمان پیسے مل جائیں تو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں کوئی آدمی پیسے نہ دے تو اس کے پیچھے لگتے ہیں ایسے مت برائی بیان کرتے ہیں اور وہ کافور جب پیسے دیتا تھا متنبی کو تو کتنی تعریف کرتا تھا آسمان تو اوپر لے جاتا تھا جب پیسے بند کر دیتا متنبی کے تو کیا کہتا تھا وہ تل کا سموتون کو ہر رکو ہو ہزا پسا کہ یہ بت کی طرح ہے کافور بت تو چپ بیٹھے ہیں لیکن یہ بت ایسا ہے جو نات دیکھا ہے سے بولتا ہے پیچھے سے بھی بولتا ہے رکو ہو پھنسا پیچھے سے پھنس پھس کرتا ہے اوپر سے بکوان یہ متنبی کا حال ہے تو فرمایا میں بھی بدباش ہوتے تو قرآن شعر کی کتاب نہیں ہے اچھا جی یہ جواب ہے شبہ دوسرے کا اور شعرا جو ہیں تابے ہوتے ہیں ان کے گمراہ علم ترا دلیل نمبر ایک کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک وہ ہر وادی کے اندر سر مارتے پھرتے ہیں کیا آپ شاعر کو دیکھے نا جنگلوں میں یا علیحدہ علیحدہ وہ جب شیر بناتا ہے تو سر مارتا ہے ایسے ایسے کرتا جاتا ہے ایسے ایسے میں نے خود دیکھا ایسے ایسے ایسے کرتے جاتے دلیل دوں اور بے شک وہ کہتے ہیں وہ چیز جو نہیں کرتے زبان سے بڑے بڑے دعوے لیکن عمل نہیں کرتے یقول زبان سے بڑے دعوے لیکن عمل نہیں کرتے اقبال کہتا ہے اپنے متعلق اقبال بڑا اپدیشہ کا ہے من باتوں میں مہ لیتا ہے گفتار کا تو غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا خود اپنے متعلق اقبال کہتا ہے خود ڈاڑی مڈا کہتا ہے نا کہ گفتار کا تو میں غازی ہوں کردار کا غازی نہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شورائی تو ہی بدماش ہیں گمراہ ہیں فلاں کچھ ہیں تو مولی منظور تو بھی تو شاعر ہے تو بد کہ تیرا کیا حال ہوگا تو اللہ نے مہربانی فرمائی ہمیں مستثنا کر دیا کیا کر دیا آ, میں تھوڑا شاعر ہوں حضرت حسان کیا تھے حضور کے صاحب حضرت حسان شاعر عبداللہ بروا شاعر ہیں خود حضرت اب بکر صدیق سے شعر ثابت ہیں حضرت علی سے ثابت ہیں اِلَّا اللہ لذین آ مگر وہ شعرا جو ایمان لائے ہے نمبر اسلام کتنی دلوقتي. دو نیک مال کیے بکر اللہ کثیر کتنی تین اور ذکر کیا اللہ کا اپنے شعروں کے اندر بہت میں نے ابھی جو شعر سنا تھے یہ خدا کا ذکر تھا یا نہیں ابھی ابھی سنایا ہے میں نے اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کا اپنے شعروں میں بہت تیسری مارد. وہ ون تا میں بعد معذور ہیں تو اس نمبر 4 اور بدلہ لیا انہوں نے بعد اس کے کہ کی ظلم کیے گئے یہ مد کے کافر تھے نا تو حضور کی حج کے اندر شکایت کے اندر کیا بناتے تھے یہ اور ان کو جواب کون دیتا تھا حضرت اسان دیتا تھا بدلہ لیا نہیں جی شکوا تر شکوتا رسول اللہ ہے پا جب تو من ہو کیسے ہے ابھی ہاں ہاں اجوتا رسول اللہ ہے پا جب تو ہو کچھ اے وزن ٹوٹ رہا ہے آ جاؤتا رسول اللہ ہے جب تو ان ہو ایک لفظ رہتا ہے نبی اندر رسول اللہ شہمت الوفا وَإِنَّا محمدٍ مِنْ بچانے والے ایسا مجھتا؟ اچھا جی، یہی ہے نا بدلہ لیا بعد ظلم کے کے کیے گئے تو بدلہ لیا نا حضرت شان نے بس یا ظالم منقرین اور انقریب جانے کس کروٹ تبدیل ہوتا ہے کس کروٹ کے اندر تبدیل ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا عذاب آئے گا جان لیں کے ظالم کے کس کروٹ کے اندر تبدیل ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عذاب کی انتظار کرے چلو جی الحمد والسلام اللہ اللہ